قال اللہ انل ذکر ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بہت سعادت مندی کی بات ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیسز کو محفوظ کر دیا ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان اس اسلام کی بیس ہے اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا تورات کے دنیا میں چار ایڈیشن مشہور ہیں چاروں آپس میں نہیں ملتے ان کی اسٹیٹسٹکس جتنے تعداد ہیں اس میں اتنی تعداد اس میں اتنی مختلف ہیں کوئی چیز بےشمار فرق ہیں جو ان کے چاروں کے آپس میں ہیں جبکہ قرآن حکیم پوری دنیا میں کہیں بھی چھپے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دوسری جگہ پر ہوتا ہے اور اسی طرح سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دنیا میں کہیں چھپے گی وہ وہی ہوگی کوئی فرق نہیں ہوگا مسلم جہاں بھی چھپے گی ویسی کی ویسی ترم نسائی ابن جسب تو فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس سے مراد اللہ کا فرمان بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے یہ دونوں ذاتیں واجب طاط ہیں ان کی فرما برداری کرنا فرض ہے جو وقت کا حکمران ہے اس کی فرما برداری مشروط ہے جو پانچ وقت کا امام ہے اس کی فرما برداری مشروط ہے جو علاقے کے امام ہیں پیشوا ہیں علماء ہیں ان کی فرما برداری مشروط ہے کہ وہ امام الانبیاء کے تابع ہو تو ان کی مانی جائے گی اگر وہ امام الانبیاء کے مخالف ہو تو اس کی نہیں مانی جائے گی مثلا اگر امام صاحب اگر تیسری رکت میں کھڑے ہو جاتے تو آپ ساتھ دیتے آپ ان کی ہر بات کو فالو کر رہے تھے مگر اگر وہ تیسری رکت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کرتے آپ ان کو سبحان اللہ کہتے نہیں بھئی اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم اس لیے کہ اب آپ امام الانبیاء کے مخالفت ہو گئے ہیں اب آپ کی تعداد ہم نہیں کریں گے اس وقت تک کر رہے تھے جب تک آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سیم کنڈیشن ہے ساری شریعت اسلامیہ میں ساری شریعت اسلامیہ میں ہم اپنے مولوی سے پوچھتے ہیں اپنے امام سے پوچھتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں لیکن فین تنازعہ تمفیشی اگر کہیں تنازع آ جائے آپ کو احساس ہو کہ یہ مولانا یوں کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سیم مسئلہ ہے تو پھر وہاں فرمایا فرود اللہ رسول اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو احت نبوت میں ایک واقعہ ہوا صحیح بخاری میں ہے کچھ لوگ ایک ڈیلیگیشن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں کیا کہا ہمیں یہ ویسے تو ہمیں بہت عجیب سی بات لگتی ہے ہمارے تو مولوی اس جمرے کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمیں فتوا کتاب و سنت کا چاہیے وہ کہتے تو میرے پہ بے اعتمادی آپ کو جب میرے پہ اعتماد نہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو فتویٰ یوں پوچھو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے یہ نہ پوچھو کیا فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول بیچ اس مسئلے کے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات سمجھ آئی وہ کہتے ہیں یہ پوچھو علماء کیا فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے میرا بیٹا اس بھائی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا شیطان نے ورگ لایا اس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کی ہمیں ہم نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اب کیا حل ہو سکتا ہے اس نے ہمیں کہا سو بکریاں صدقہ کر دو تو تمہارے بچے کا گنا دھل جائے گا ہم نے سو بکریاں دے دیں اب کسی اور صاحب نے بتایا کہ یہ تو جواب ہی غلط تھا اس کا تو یہ جواب ہے ہی نہیں بکریوں کا کیا تعلق ہے اس لیے اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں آپ اب ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ بات سمجھ آ گئی کہ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھ کر چلتے رہو لیکن اگر آپ کو اختلاف نظر آئے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لٹا دو آپ نے فرمایا کہ وہ بکریاں تو آپ کی واپس ہوں گی وہ تو اس سوال کا جواب نہیں تھا اور جو آپ کا بچہ ہے اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کرنا پڑے گا اور سو کوڑے لگیں گے اس کو اس کے بعد حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے کہا انیس جاؤ اس کے گھر جاؤ اس کی بیوی سے بات کرو اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا وہ گیا جا کر بیوی سے پوچھا جی ایسا ایسا کچھ ہوا ہے کہنے لگی جی ہوا ہے انہوں نے اس کو پکڑا اور رجم کر دیا یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عام آدمی کا یہی واجب ہے کہ وہ محلے کے عالم دین سے پوچھے یہاں اپنے عالم دین سے پوچھے سعودیا گیا تو وہاں کے عالم دین سے پوچھ لے وہ تو عام آدمی ہے اس کو تو معلوم نہیں شریعت کے حکام وہ کیا کرے گا یہاں اپنے محلے والے سے پوچھے گا اس مسجد میں آئے گا تو اس مول صاحب سے پوچھے گا مکہ چلا گیا تو مکے والے مولوی صاحب سے پوچھ لے گا لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہاں بھی ہو تو تلاش کر کے ہمارے مولوی سے ہی پوچھو اور وہاں جا کر بھی فون کر کے ہمارے والی سے ہی پوچھو وہاں والے سے پوچھنا ٹھیک نہیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ وہ تو عام بھی آدمی ہے اس بچارے کو تو پتا نہیں تو پتہ نہیں تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس سے نہیں پوچھنا اس سے پوچھنا ہے بات سمجھ آ عام آدمی ہے علما سے پوچھے اپنا مسئلہ حل کر لے لیکن جب اس کو اختلاف نظر آئے تو وہ پوچھ لے کہ آپ یو کہہ رہے ہو آپ اپنی دلیل لکھ دو میرے کاغذ پر لکھ دو وہ لکھ دے گا دوسرے کے پاس آ جی, یوں کہہ رہے ہو, تو, یہ دلیل تو یہ کہہ رہی ہے صحیح ہے یا کہے گا یہ صحیح نہیں ہے یا کہے گا اس کا مطلب یہ ہے پہلے کے بعد واپس آ جاؤ جی, تیری دلیل میں تو یہ کیڑا نکلا اس میں تو یہ مسئلہ ہے اب آپ دیکھیں کسی ایک کا پارا چڑھنے لگ گیا اور وہ آپ کو اس چکر سے روکنے لگ گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو بس میں نے بول دیا تو حتمی ہو گیا نا اب کسی اور سے مت پوچھو کیوں پوچھتے ہو اس سے اور دوسرا آدمی پیار سے محبت سے سمجھا رہا ہے لاجیکل طریقے سے سمجھا رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کامن سنس کی بات ہے کہ کون جو ہے وہ بیس لیس ہے اور کون کسی ریفرنس کے ساتھ بیٹھ ہے اس طریقے سے ایک عام آدمی بھی حق کو تلاش کر سکتا ہے حق کو تلاش کر سکتا ہے کیونکہ ہر شخص کا حق ہے اگر ایک شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ علماء سے کوئی ریفرنس نہ پوچھ سکے آپ کا حق ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ نے یہ بات کی ہے اس کی دلیل دو مجھے ہم اللہ کے فضل سے جتنی باتیں کرتے ہیں اس کی دلیل دینے کے پابند ہیں اگر پوچھنا چاہے آ کر دیکھنا چاہے ہم دیں گے اس کو اور ریفرنس اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کی باتیں ریفرنس نہیں ہوتی تو اس لیے یہاں پہ اس حدیث سے آپ یہ سمجھیں فرمایا ایک بیننا بے بین کتاب اللہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے جب کہ آپ نے جو فیصلہ کیا کہ سو کوڑے لگیں گے یہ کتاب اللہ میں موجود ہے اور ایک سال جدہ وطنی کرنی ہوگی یہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا اور کیا ہے سنت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو غلط نہیں کرتے ہاں نا تو آپ کی مراد کتاب و سنت ایک ہی چیز ہے اللہ کی ذات اور نبی کی ذات میں فرق ہے دونوں کی بات میں فرق نہیں ہے کہا تھا میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا کیا ہے کتاب اللہ اور سنت کے ساتھ تو ثابت ہوا دونوں اتھینٹک ہیں دونوں کی اتھینٹسٹی ایک ہے نمبر دو قرآن حکیم میں دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کا دارا تکل باوجھی کا فما آپ کا چہرہ ہم نے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا لوگوں نے اعتراض شروع کر دی یہ کیا بات ہوئی یہودیوں نے خاص طور سے کیونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا یہ کیا بات ہوئی کل ادھر نماز پڑھتے تھے آج ادھر پڑھتے ہیں آج پھر ادھر شروع کر دی ہے تو جو نمازیں ادھر پڑھی تھی اگر یہ قبلہ غلط ہے تو ادھر والی نمازوں کا کیا بنے گا یہ انہوں نے اعتراض شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف تقریباً تیرہ مہینے یا سولہ مہینے نماز پڑھنے کی جو کا حکم دیا تھا وہ اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جدھر آپ جائیں ادھر, ادھر ادھر آپ کے ساتھ جاتا ہے لوگوں کی فرما برداری چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک کام کیا تھا کنتا الہ رسول کل والا ہی ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ یہ لوگوں کی طاقت اور فرم برداری چیک کریں آپ ادھر جائیں تو ان کو ادھر جانا چاہیے آپ ادھر آئیں تو ان کو ادھر آنا چاہیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تو یہ ان کے اعتراض چیک کرنے کے لیے تو ہم نے کام کیا تھا اس لیے ان کے اعتراض پر آپ پریشان نہ ہوں ہم نے جو آپ کو حکم دیا تھا وہ ان کی تات اور فمداری چیک کرنے کے لیے دیا تھا پورا قرآن تلاش کر لو سولہ مہینے یا تیرہ مہینے پہلے ادھر مو کرنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ادھر منہ کرنے کا حکم ہم نے دیا تھا اور قرآن میں وہ نہیں ہے جب دوبارہ بیت اللہ کی طرح منہ کرنے کا حکم دے دیا اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی طرح منہ کرنے کا جب حکم دیا تھا تو ان کی فرما برداری چیک کرنے کے لیے دیا تھا جب کہ وہ حکم جو ہے وہ پورے قرآن میں نہیں ہے اور قرآن سارا کامل ہے اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے اور وہ حکم بھی قرآن میں نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ حکم ہم نے دیا تھا تو ثابت ہوا اللہ کے سارے حکم قرآن میں نہیں سنت مصطفیٰ کے ذریعے بھی اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ بات بعض احکام اللہ کے ہوتے ہیں نبی کو اللہ حکم دیتا ہے مگر اس کو بطور قرآن نازل نہیں کرتا اس کو بطور سنت نازل کرتا ہے ڈائریکٹ نے نبی سے فرما دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اس کو قرآن میں لکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں وہ اللہ نے ہی فرمایا ہوتا ہے جب بھی آپ بات کرتے ہیں خواہشات سے بات نہیں کرتے وہ تو اللہ کی وہی ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات وہی ہے آپ کا فرمان وہی ہے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ آپ خوشی میں ہوتے ہیں تو انسان کی حالات مختلف ہوتے ہیں بس اوقات انسان غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے اور تم ہر بات نوٹ کرتے رہتے ہو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے اس چہرے سے سوائے حق کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی کوئی حرج نہیں لکھنے میں لکھ لیا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حالتیں ہیں کتنی بولو ایک حالت ہے آپ کی بحثیت محمد بن عبداللہ اللہ بحثیت ابن آدم اس میں جیسے گرمی لگی تو بٹن کھول لیا کمیز اتار لیا پیشاب آیا تو پیشاب کر لیا حاجت ہوئی تو حاجت کر لی بھوک لگی تو کھانا کھا لیا اس حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ وہی کا انتظار کریں کہ وہی آئے گی تو میں کھانا کھاؤں گا وہی آئے گی تو میں کمی اتاروں گا اس کیفیت میں اس حیثیت سے آپ ضروری نہیں کہ وہی کا انتظار کریں نمبر دو آپ کی دوسری حیثیت ہے بحثیت ایک حکمران بحثیت حکمران اللہ کا حکم یہ ہے وہ شاورمر کے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے فیصلے کرتے چلے جاؤ یہ تین پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے پلر کو مدینہ سمجھ لو دوسرے کو خیبر سمجھ لو اور تیسرے کو تبوک سمجھ لو یہ تینوں شہر اس طرح لائن میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں تبوک فتح کرنے کے لیے تو تبوک سے تھوڑا پہلے مدینہ تبوک روڈ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے تو ایک ساتھی آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلط آپ نے یہ پڑاؤ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا باہم مشورے سے اپنی مرضی سے ڈالا ہے فرمایا نہیں بیٹھنا تھا کہیں ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں تو کہنے پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مدینہ خیبر روڈ کی بجائے خیبر تبوک روڈ پر جا کر بیٹھتے ہیں شہر کراس کر کے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اس کا ڈبل فائدہ ہوگا بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی تو یہودیوں کی کمک یہودیوں کی مدد مدینے سے تو آنی نہیں آئے گی جی تو خیبر سے آئے گی جی تو ہم وہاں بیٹھے یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ ان کی کوئی مدد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور بیٹھے بھی رہیں گے دونوں کام ہو جائیں گے آپ نے حکم دیا وہاں سے اٹھے اور جا کر خیبر تبوک روڈ پر بیٹھ گے تو یہ دوسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ بحثیت حکمران بحثیت قائد بحثیت ایک امیر لشکر آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور اس میں بھی وہی کا انتظار نہیں ہوتا تیسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بحثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت میں بحثیت شریعت لے کر آنے والے آپ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نام وہ مایومت کوئی لفظ نہیں بولتے وہ اللہ کی وہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں کتنی آیات ایسی ہیں وہ سالون کا انزل کرنین وہ سالونہ کا انل یاتامہ یہ سالون کا انل مہیب یہ سالون کا انل اہل یہ سالونہ کا مادہ الفکون یہ کتنی آیات ہیں آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو اگر نبی صلی اللہ علیہ و وہی کا انتظار نہ فرماتے خود ہی جواب دیتے رہتے تو پھر یہ آیات کیوں نادر ہوتی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اس کا میں جواب بتاتا ہوں تو بحثیت اشارے شریعت لانے والے آپ کبھی کب کوئی لفظ نہیں بولتے حتیٰ کہ آسمان سے وہی نہ آ جائے. تو جب اتنی احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ شریعت میں میں اپنی مرضی نہ ہوں اللہ کے حکم سے بات کروں تو پھر اس قابل ہیں کہ ان کی ایک ایک بات کو فالو کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لان اللہ تو المستوشمہ جو عورت بالوں کے ساتھ بال لگاتی ہے یا وگ لگاتا ہے مرد لگاتا ہے عورت لگاتی ہے ان پر رب کی پھٹکار ہے لانت وہ شخص جو جسم میں سوئیاں چھ ہو کر سرما لگا کر پھول بوٹی یا نام وغیرہ لکھتا ہے ٹیٹو بناتا ہے اس پر رب کی لانت اور یہ لانتے اللہ کی کتاب میں موجود ہیں ایک عورت گئی واپس آئی کہتی ہے حضرت میں نے الفلام میم سے لے کر ناج تک سارا قرآن پڑھ لیا مجھے یہ آیت نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ ٹیٹو بنانے والا ملرون ہے اور جس میں یہ لکھا ہو کہ بالوں سے بال لگانے والا لانتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے مجھے نہیں ملا فرمانے لگے لو کراتی ہی اگر تم میری نظروں سے قرآن کو پڑھتی تو تجھے یہ آیت مل جاتی تم نے یہ قرآن میں آیت نہیں پڑھی ماں آتا رسول فخ وہت جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر لانت کیا ہے اور اس کو منع کیا ہے تو یہ کتاب اللہ میں ہی تو ہے اور کہاں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے یہ ان کا نظریہ ہے صحابہ اکرام کا نظریہ ہے اس لئے عزیز بھائیو اس وقت ٹی وی بی پہ بیٹھ کر بڑے بڑے سو کارڈ ریسرچر اور نہ جانے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے وہ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ نے ایسا پکا سکھا بند انتظام کیا ہوا ہے اس پہ شک کی بات کریں تو پہلی آیت ہی آتی ہے لا ہی وہاں تو ان کی دال نہیں گلتی پھر آ کر ہاتھ صاف کرتے ہیں امام بخاری پر مسلم پر ترملی پر نسائی پر ابن ماجہ پر ابود پر مسند احمد پر موج تبرانی پر وہاں آ کر کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ہماری بات بن جائے کتا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک بنا دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے اور ساری سنت بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہے یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کاری صاحب نے سبا کرایتیں پڑی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے انہیں اشرا پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے قرآن تو ایک ہے سات اور دس کرا کیا ہیں یہ سات اور دس راوی ہیں سلسلے ہیں ادھر سے اس نے بیان کیا اس نے اپنے استاد سے اس نے اپنے استاد سے, اس سے اس نے صحابی سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر سے اس نے اپنے استاد سے اپنے استاد سے صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر سے تیسری لڑی ہے ادھر سے چوتھی لڑی ہے تو یہ دس لڑیاں متواتر ہیں یعنی ہر ہر مرحلے میں کئی کئی راوی ہیں جس کو متواتر کہتے ہیں تو یہ بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے جب حدیث لکھ دی گئی نے صاحب نے کتاب میں لکھ دی گئیں اس کے بعد سے لے کر آج تک اس سند کی اتنی اہمیت نہیں سند نہ بھی ہو تو چونکہ لکھ دی گئی ہے وہاں تک کافی ہے امام بخاری کی سند کافی ہے امام بخاری سے لے کر میرے تک سند اگر نہ بھی ہو یاد کسی کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ایسے قرآن حکیم کی سندیں وہ دس لکھ دی گئی ہیں اب کاری صاحب سے لے کر اس کاری صاحب تک حفصان عاصم ہے یا ورش ہے یا دوسری تیسری ہیں ان تک ہماری سند ہونا ضروری نہیں اس کے بعد کی سندیں آج بھی موجود ہیں وہ بھی راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ بھی راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا انکرا انہ آج تک جتنے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے دودھ دودھ اور پانی پانی کر دیا آج تک جس نے بھی کو گڑبڑ کی کوشش کی فوری پکڑا گیا آج تک سنت بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے اور یہ دونوں چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترق تو ماں لن تبدیل تم بھی ماں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنت و نبی یہی اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے علی سلاۃ وسلام فرما ایک وقت آئے گا ایک آدمی موٹے پیٹ والا تخت پر بیٹھا ہوگا اور اپنے شاگردوں سے کہے گا علیہ کم القرآن اس قرآن کو لازم پکڑو فما وجد توفی من حلال لے لو جو اس میں حلال ہے اس کو حلال مانو جو اس میں حرام ہے اس کو حرام مانو اور کوئی چیز نہیں ہے صرف قرآن کو مانو وہ یہ کہے گا خبردار ادا انتی قرآن میں خبردار مجھے رب نے قرآن بھی دیا ہے اور اسی جتنی سنت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں مجھے اللہ نے دی اگر آپ کو قرآن میں یہ حکم ملتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو وہ کتنی ہوں گی اور ہر نماز کی کتنی رکتیں ہوں گی اور ہر رکت میں قیام رکوع اور سجدہ ہوگا یہ ساری باتیں سنت مستفیٰ بتائے گی قرآن نہیں بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کہتا ہے کہ رکو کرو اور سجدہ کرو تو سجدہ ماتھا زمین پر لگانے سے ہوتا ہے یہ آپ کو سنت مستعفی بتائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حلال حرام کی ایسی چیزیں ہیں آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی بھانجی یا بتیجی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی یہ قرآن میں نہیں ہے سنت مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم گدا حرام ہے یہ چپائے شیر چیتا کتے بلیاں یہ حرام ہے یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یہ سنت مصطفیٰ میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم چین کو حرام ہے یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یہ سنت مصطفیٰ میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث کی حیثیت صرف قرآن کی تشریح کی نہیں ہے بلکہ حدیث مستقل ایک شریعت ہے اور وہ قرآن بھی حرام حلال کرتا ہے حدیث مصطفیٰ بھی حرام حلال کرتی ہے صلی اللہ علیہ وہ مکمل اتھینٹک ہے وہ بھی کتاب قرآن کی طرح حرام اور حلال کرتی جس طرح قرآن کرتا ہے یہ تصور کہ حدیث صرف قرآن کی تشریح کرتی ہے ایسی بات نہیں تو یہ جو آدمی بڑے پیٹ والا ہوگا تختے میں بیٹھا ہوگا یہ بات کرے گا لاہور میں چینیا والی مسجد ہے پرانے لاہور میں اس میں عبد اللہ چکرالو تھا یہ اس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھی یہ تختے میں بیٹھا رہتا تھا اب ایک آدمی کی ٹانگے کام نہ کرتی ہوں تختے میں بیٹھا رہتا تو پیڑ تو بڑا ہو جائے گا نا. پیٹ اس کا بڑا تھا اور یہ یہی بات کرتا تھا کہ قرآن ہی قرآن سنت کوئی نہیں تو وہاں پر پھر جب آپ کے بزرگ آئے انہوں نے لوگوں کو بتایا تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ تختہ میں بیٹھا ہوگا موٹا پیٹ ہوگا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور لوگوں سے کہے گا صرف قرآن ہی قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو اس لیے قرآن بھی اتھینٹک ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ہی اتھینٹک ہے دونوں ذاتوں کی بات میں کوئی فرق نہیں دونوں کی ذات میں فرق ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ہے